اور نہ تمز میں میں قابو سے نکل سکو اور نہ اسمان میں اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بننے والا اور نہ مدد گا